محترم سامعین السلام علیکم آج میں آپ سے انکریجمنٹ اور سپورٹ کے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں ایک نہایت رنجیدہ منظر یہ ہے کہ بہت سے ہمت و عزم کے نوجوان قوت ارادی اور قوت عمل کے مالک بے توفیقی کم نگاہی یا ہماری بے توجہی سے بدقسمتی سے اپنی کارآمد قوتیں بیکار اور اکثر مزدر چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں اگر ان نوجوانوں کی ہمت بڑھائی جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور صحیح راستہ دکھانے میں ان کی مدد کی جائے اور اگر خدا کے توفیق سے اس پر قدم اٹھائیں تو بہت جلد منزل تک پہنچ سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے بجائے ہمت افزائی کے ہمت شکنی کا کلچر عام ہے بجائے انکریج کے ڈسکریج کا کلچر ہے جس کی وجہ سے بہت سارے نوجوان جو خاندانوں قوموں علاقوں صوبوں حتیٰ کہ ملکوں کی تقدیر بدل سکتے تھے اپنی زندگی تک کو نہیں بدل پاتے جس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہمارے ہاں یہی مایوسی اور ہمت شکنی والا کلچر ہے حالانکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے اس کی ہمت افزائی کی جائے مگر وہی آدمی دوسروں کی ہمت شکنی کرتا ہے اور بجائے حوصلہ دینا کہ اس کے حوصلہ کو ختم کرتا ہے ہم خود سوچیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے نوجوان زمانے کو بدلنے کی ہمت کرتے اور جذبہ رکھتے ملکوں کو فتح کرنے کا حوصلہ رکھتے کہ یہ کام بھی نوجوانوں نے کیا ہے اور جسم کی آرائش اور زیبائش کو چھوڑ کر بزم جہاں کی آرائش کی فکر کرتے اور دیکھتے کہ کیا چیز کم ہے کہ پوری کر دیں کیا چیزیں بیکار ہو گئی ہیں کہ نکال دیں ہماری آج کی نسل میں بہترین صلاحیتیں اور جوہر موجود ہیں مگر ضائع ہو رہے ہیں بہترین افراد موجود ہیں مگر ان کی ہمت بندھانے والا نہیں ان کے زندگی کی اوراق موجود ہیں مگر اس کو کتاب بنانے والا نہیں ہمارے نوجوان اس کچے مال کی طرح موجود ہیں مگر صرف جذبے کی ہلکی آنچ دے کر ان کو پکا کر ان کی اپنی صلاحیتیں استعمال کرنے والا نہیں یاد رکھیں اللہ سبحان و نے ہر آدمی کو یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ ہر آدمی کو بے مثال اور لازوال صلاحیتیں دی ہیں کسی میں ذہانت کی خوبی ہے تو کسی میں خدمت کی کسی میں پبلک ڈیلنگ کی خوبی ہے تو کسی میں پبلک مینیج کرنے کی کسی میں سخاوت کی خوبی ہے تو کسی میں قربانی و اصہار کی کسی کا ذہن کاروبار میں چلتا ہے تو کسی کا زمینداری میں کسی کو آفیس ورک کا شوق ہے تو کسی کو فیلڈ ورک کا کسی کے سیکھنے کی صلاحیت تیز ہے تو کسی میں سکھانے کی مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سب نوجوانوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیتے ہیں اور بعض مرتبہ کامیابی کا بھی ایک ہی معیار رکھ دیتے ہیں اور اس معیار پر جو پورا اترتا ہے تو ٹھیک نہیں تو وہ ناکام ہے کسی کام کا نہیں جس کی وجہ سے بہت بڑی اکثریت نوجوانوں کی مایوسی کا شکار ہے کیونکہ جو خوبیاں ان میں نہیں ہیں اس پر تو انہیں خوب کوسا جاتا ہے اور جو خوبیاں ہیں ان کی اتنی ہمت افزائی نہیں کی جاتی حالانکہ ہمارے نوجوانوں میں جو خوبیاں ہیں ان کی بنا پر وہ زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں ضرورت ہے تو صرف اس کی کہ ان کی ان خوبیوں کو نکھارا جائے ان کی صلاحیتوں کو سراہا جائے ہم ان کی ہمت بڑھائیں جس کے متعلق ساری قوم اور ساری دنیا کا فیصلہ ہو کہ یہ کسی کام کا نہیں ہم کہیں کہ وہی سب سے بڑھ کر کارآمد ہے جس پتھر کو ہر معمار رد کر چکا ہو ہم یہ کہیں کہ یہی کونے کا پتھر ہے جو ساری عمارت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے یاد رکھیں یہی نوجوان قوم اور ملکوں کے معمار ہیں علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اس لیے ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہے جو ملت کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے ہمارے اسی طرح انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ چیمپئنس اونلی نیٹ دیم پراپرلی یاد رکھیں محبت والے الفاظ گو کے مختصر ہوتے ہیں مگر ان کی گونج دور دلوں تک پہنچ کر زندگیوں کو بدل دیتی ہے ہمیں اس کا احساس تک نہیں کہ ہماری ایک مسکراہٹ ایک ہمدردی کا لفظ ایک مختصر ہمت افضائی کا جملہ ایک چھوٹا سا احساس کرنے والا جذبہ ایک انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے شاید ہم جانتے نہیں کہ ہمدردی وہ زبان ہے جس کو بہرا سن سکتا ہے اور اندھا دیکھ سکتا ہے اس لیے نوجوانوں کی ہمت افزائی کر کے ان سے پوچھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں پھر اس میں اپنے قیمتی مشورے بھی شامل کریں اور پھر اپنے نوجوانوں پر اعتماد کریں یقیناً وہ آپ کو ناقابل اعتماد نتیجہ دیں گے حکیر سمجھ کر تو نے چراغ حقیر سمجھ کر تو نے جو بجھائے تھے چراغ وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی اس لیے آج سے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم سب ہمیشہ اپنے ساتھیوں کی نوجوانوں کی دوستوں کی ہر وقت ہر ممکن مدد کریں گے ان کو سپورٹ کریں گے ان کی حوصلہ افزائی کریں گے ان کی ہمت بڑھائیں گے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت سے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے کی محترم سامعین مجھے امید ہے کہ انکریجمنٹ اور سپورٹ کے موضوع پر میری یہ جی آرڈ کو پسند آئی ہوگی مجھے آپ کی رائے اور تاثرات کا انتظار رہے گا میری ای میل ہے جے اے بی اے ایل او یو سی ایچ ایٹ دی ریٹ جی میل ڈاٹ کام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا نئی آڈیوز کے ساتھ زندگی کی نئی اور اچھی باتوں کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ آپ کا حامی ناصر ہوں السلام علیکم